آپ اس مبارک سلسلے کا چودواں حلقہ سے ردرانی اسلام واجب احترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے درس کی انتہا تقریباً اس بات پہ تھی کہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سور میں جو مکے کے جانب اسفل میں واقع ہے کیونکہ مکہ کے دو طرف ہیں ایک جانب اعلی ہے اور ایک اسفل ہے جانب اعلیٰ یوں سمجھے جسے آپ جنت الملہ کہتے ہیں طرف قبرستان ہے یہ اعلیٰ ہے اور اسی طرح محلہ مسفلا بسیال شار ابراہیم الخلیل ارا شار الحجرا شار سب مسیال بسفلا اسفل کا حصہ ہے یہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ اسفل اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکہ میں کدئی معروف ہے یہ اصل میں دو ہیں ایک کدئی ہے ایک قدا ہے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 تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر یا معنیوی طور پر جہاں سے بھی گزرے ہیں وہاں اللہ نے ضرور اپنی رحمتہ دی اسی لیے کسی شاعر نے حضور کی سیرت میں بڑی عجیب بات کی ہے ایک بڑا اچوتا انداز ہے خیال ہے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 اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے ہیں اللہ نے اس راستے کو بھی آبادی اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے اللہ نے اس راستے کو کبھی آبادی یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ورنہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں بھائی اسی مکے میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی کمی ہے یہ تو مکہ ہے ہی پہاڑوں کا شہر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 اپنے حبیب اپنے حبیب نبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تخلیف کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے یوں بیٹھنا ہے یوں اٹھنا ہے اور یہی واقعات پیش آئے اسی لیے تو راہب نے جب دیکھا تھا نا تو بی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ میں لے جاؤ میں کہا کیوں کا ادارہ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 خالص خالدارا اور بڑا اچھا آدمی بڑا اچھے فلق والا آدمی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے تو یہ سیل کا طریقے اختیار کرو گے یا اندر سے گزرو گے اس نے کہا کہ نہیں اندر تو پھر ہم بہت شہر میں لس جائیں گے بعد یہ سیل والا راستہ تو میں نے کہا ابھی جب بھی کہا تھا گاڑی روکنا ہے ہم نے تو احرام باندھنا ہم تو پاکستان سے آ رہے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک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 وہ نے میك نہیں پتا میك اللہ ہے مجھے میك نہیں کعبہ کیا پتابا میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا اب عرب ہے عرب میں رہنے والا ہے اسی بلت كا باشندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے اللہ كے بدلے تو مكہ مكے آتے ہیں سواری اتاری بس كہیں تھکے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی گاوی شاوے میں سو گئے اس سے دوسری سواری چلے گے ہمیں تو نہیں کیا ہے میں نے کہا کہ یار چلو آج ہمت ہی کر لو آج ہی ارام باندھ لو انہوں نے کہا رام کیا ہوتا ہے کہا وہ ہم تمہیں بندوا دیں گے خیرام نے آرام خریدا اس بیچارے کے لیے اس کو سمجھایا اس نے مہربانی کی اسی تمام بڑا خوش ہو گیا کہ چلو الحمد میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا تو کعبہ شریف میں آیا اسے نہیں پتا کہ حاجرس کیا ہے تو آپ کہاں سے شروع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 پورا بدن نظر آ رہا ہے نئے سے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں شمل کی سہر پہ آئی ہوئی ہوں بات نہیں, بات نہیں. بس؟ احرام نے سفید کپڑا باندھ لیا اس کے بعد اسے. یہ اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے اس کا منع یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے نیم میں محروم رکھا تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فب کا رسول اللہ حضور سیندرا سدیقی نے فرمایا عرض کیا کہ مہدیوں کی کیا رسول اللہ کیوں روئے فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کے مجھے مکہ آیا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے جانا کوئی سی بات تو نہیں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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے قرآن نازل کیا کل قرآن اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے بادہ ہے کہ ہم آپ کو پھر میں آئیں گے مکاب ادا سنا اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے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 کہ اگر وہ اپنا نیو پھینکتا تو ہمیں مار سکتا تھا تو میں نے پھر عرض کیا میں نے کہا کہ رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے ہمارا خالف دشمن آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں آپ کرتے ہو بازن لوگ نے اللہ ہو اللہ جو ہمارے ساتھ ہے تو غم کا کیا مطلب بس اتنی دیر گزری کہ سراخ کہتے ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے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 یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا ہے تلوار سے تا کنجرو سے یہ تو اب ہے نا ماشاء اللہ کے کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے اور تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عمر کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس ربا اب ہماری انتہا اسکول اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی سن نے پیغام دیا تو نام و نصب کا ہی جازی ہے پر دل کا ہی جازی بننے سے کبھی تلوار کی جھنکار پہ سوتا تھا آج وہ مغنیا کے گانے کی آواز پہ سو اس لیے شورش کاشمیری اللہ اس کی قبر پر برآمد کرے تو ان کا ایک عجیب سجولہ ہے وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی وہ میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم ہے ارب یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ان اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا امیں کلسوم پہ ہو گئی یہ وہی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اما سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئیں دم دم نکلا یہاں عرب آباد ہوئے اور انتہا ان کی کیا بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر جائے دس ہزار آدمی جنازے نہیں آتا مغنڈیا مر گئی لوگ مر گئے لوگ مر گئے جنازے میں حیرت ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم کس طرح قومیں اس طرح مسق ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے فاسقہ ہے فاجرہ ہے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 آہ دور سے چیخا کہنے لگا محمد مصنفہ بس اب مجھے امان دوڑ گیا تو نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں حضور پاک نے اپنی موٹری روک لی سواری روک لی سوراخ قریب آ گیا کہنے لگا حضور مجھے امان دیا امان ہے دی. دی. کوئی بات ہم نے کچھ نہیں کہا اور اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے کہ سوراخا کیوں آئے تھے تعاقب کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے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 خدا کی شان دے کہ جب مکہ فتح ہو گیا سرکار دو عالم ہنین میں تشریف فرما ہیں تائ فتح ہو گیا تو یہ سلا کا قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا اور آتے ہوئے اس نے کہا گیا سولہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر جائیں جب سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آگے رکھا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے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 حضرت عمر نے جب دیکھا اس کو سراخا کہ حضرت نے فرمایا کہ تذکر ما قال بیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوراخا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابق راستے میں نے کہا یاد ہے ابھی ان نے فرمایا تھا کہ کس راہ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 دور ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو اس خیمے میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے کوئی پانی مل جائے کوئی کھانے کی چیزیں مل جائے کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے کھانا بدوش ہوتے ہیں نا جی کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے آن تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی جی خیمے میں ادھر جاتی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 دس سال بیس سال پچاس سال سو سال, سال. عرب یقین کریم یہ ناممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیر ہو اور شہید ہو اور وہ بےچارا ہر وقت نڑانوے کی مار میں ہو گن رہا ہو کیا نڑنوے ہو گئے سو کا یہ عرب ایسی بات ان نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا ہوگا جو پتا ہے ضروری ہے کہ ہم زندہ رہیں گے کل آج کیوں خرابی کے ساتھ بوکے گزارے ادھر کہا عالم وسعن بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اماں جان بوڑھی اما تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا ولہ یار سدھا اگر کوئی چیز اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں میرے مہمان ہیں اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا یہ تو ایبرب اسی لیے قرآن نے ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس بعد اور اس وقت واپس آئے کے بچھڑا زیبے کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا فکر بہو ال پکال اللہ تھا بولو کیوں نہیں کہتے ہو حالانکہ دیکھئے اللہ کے نبی تھے اچھا پوچھ لیتے پہلے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 شاون جو ہے وہ مال مویشی لے کے چلا نہیں گیا یہ تو چل نہیں سکتی کڑی بھی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے تمہاری اجازت دیں گے ہم دودھ نکال وہ بوڑی کیا کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ و تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ نے ہاتھ پھیلا اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسوں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 ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے بڑے انجائے کریں کہ اگر دیکھیں کہ بھی کیسے جانور کا دودھ نکالا جائے وہ بے چاروں نے کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا تو خیر بہرحال تو محض میں بڑے آرام سے کیوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے اس کو کھینچا تو, تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی زور زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی جیسے ماشاءاللہ کوئی تندرست بکری بھی اتنا دودھ نہ دے برتن بھر گیا انہوں نے اور لے لیا اور برتن بھر گیا اور لیا اور برتن کچھ جتنے خیمے میں برتن دے جتنی ہمارے ساتھ سب آپ عورت دیکھ کیا ہو؟ حضور نے خود پیا آپ کے ساتھی نے پیا دلیل نے پیا محبت نے پیا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 بعد کہ میں خیریت پوچھی کہا اور شکریہ ادا کیا چلے گئے تھوڑی دیر گزری تو بابت کا خاند آیا گھر میں دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں بابت میں نہ ہی رہا تھا یہ کہاں سے آ انہوں نے کہا بیٹھو انہوں نے کہا بیٹھو ابو بابت بیٹھو آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے خدا کی قسم میں نے ایسے تو کبھی زندگی میں اور محدثین تمام دنیا کے محدثین علما جو ہیں ام معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا جو حضور کا جمال کمال صفت خلق سیرت صورت بیان کی ہے دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں کر سکتا اس عورت اس بدو اورت جنگل میں رہنے والی کیا ہے لو تمہارے ہمارے ریال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 پلاب الکثیر اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا پلا بل ابیز اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو پلا بل اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم سامنا کہہ سکے بلکہ کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ہے کہ جھلک ہو آمیز کہا جب ایسا ہولی ابھیان کیا اور اسی نے بکری پہ ہاتھ رکھا تو اس کے خامد نے کہا کہ ام مابد ملوم ہوتا ہے یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدری اترے اس کے بعد اضور سند اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا اور بدینے والوں کو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 آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے سنیہ سنی بھی اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبی کے لیے ایئر کنڈیشن جو انہیں کا جو سب سے بڑا انہوں نے لگانا تھا فیکٹری یا اس کا پلان پلانٹ لگانا تھا تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے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 یہ سارے نکل کے اسی سنیت الودا کے پہاڑ پہ آ کے چڑھ کے دور دور, دور دیکھتے بےچارے جب دھوپ شدید ہو جاتی لوٹ جاتی جبھی آج تو نہ دیکھے خدا کی قدرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم شیف نہ تو سب سے پہلی نظر جو ہے یہودی دور سے اد نے کہا یا حل المدین دہاد مطلوب وہ جس کے لیے تم کھڑے ہو نا وار تو مدینے والے جناب ایسے خوش ہوئے اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے صحابی فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے مار آئین ازوا یوم ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا وہ دن جس دن محمد پاک مدینے میں تشریف لائے ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ ملوم یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج ہوتے ایسی روشن ایسا مدینے بے چمک ایسا مدینے کی فضا میں نور اسی لیے ارب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور حضور کے استقبال میں حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں تال البرو علینا تل بدائی بجب شکر علین چودہ کا چاند آ گئے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 اور مقام قبا جیسا آج بھی یہاں مسجد قبا ہے یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا تو یہ مسجد قبا جہاں منی ہوئی ہے بالکل این اسی جگہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ فوراً مسجد مسجد ان تقوام اول احکوم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 سب صحابہ لگے ہوئے ہیں اور دو دن میں مسجد بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار منگل بدھ خمیس چار دن آپ نے خوبا میں قیام فرمایا اس کے بعد حضور پاک نے مدینے کے لیے روانگی کیا جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے تھے راستے میں تھے بنی آمر ابن عف میں یا بنی سالم میں ابن آؤف ایک ہی بات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 پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بنی سال میں اپنے اوف میں اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہو اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے تو لوگ ماشاء اللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی کنٹنی کو چمٹ رہے ہیں یا رسول اللہ اندر بنا اندل بنا اندینا بنا حضور ہمارے پاس ہو خدا گلی ہمارے پاس نفدی امبا را واؤلہ دنا وا بنا یا محمد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 دیار بنی نجار میں یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول پاک پاس جو مسجد نبی ہے جہاں آج آپ نواز پڑھتے ہیں جو سمجھیں بلکل یہی جب. یہ اصل میں علاقہ تھا بنی نجار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبال تھے اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی یہی آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور سات ہی حضرت کا گھر تھا جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوششہ انتہا معمورت میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھتے ہیں اللہ کا حکم ہے بس اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی فرمایا لمن الارض یہ زمین کس ہے انہوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین اب نے فرمایا گئے اب نے فرمایا یہ زمین بیچ کے انہوں نے کہا ہی الگ یا رسول اللہ انہوں نے کہا کمال ہے ہم یتیم ہیں غریب ہیں لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں سب کچھ آپ پہ قربان ہے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 کہ وہ جب نے آئے تو اس کے بعد کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے ڈی سی آفس کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ تو اس میں آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں ہمارے آپ چیز لے کے رہنے والے ہمارا بھی کوئی حق ہے میں نے کہا بالکل اس میں تو کوئی فرق نہیں میں نے کہا ڈی صاحب آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد تنخواہ سے کہ تنخواہ ہماری اتنا کہاں ہوتی ہے کہ ہم مسجدیں بنا سکیں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 کلب بنانا ہو دیکھیں جناب ماشاءاللہ سال کی تنخواہ لگا دیں گے مسجد کے لیے کہ ایک مہینے کی دینے کے لیے تیار تھی پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ للہ ایسے ہی ٹکرتے ہیں اللہ کے رام آخر انہوں نے بھی اصول تو کرنا ہے تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اب حکم دیا فوراً مسجد بناؤ اور اپنا ابو ایوب ہم مہمان تمہارے کیونکہ گھر تمہارا کری یہ تمہارا نصیب ہے کہ اٹھنی یہاں بیٹھ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 کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ ہل انت اکبر و امرسور ہوتا کہ بھئی تم بڑے ہو یا حضور کہ ہم پوچھتے جاتا ہے ایک سوال ہوتا ہے عمر میں یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صدر زیادہ ہے اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ کتان تصبر ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہ بتاو شان میں تقابل کرائے کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے شان کا مقابلہ کو تو صرف یہ پوچھ رہا ہے بے اعتبار سن بے دبارے عمر کے کہ بھئی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے اس نے کہا ورسول اللہ و رسول لاہ اکبر بنا اقدم اومن ہو بی کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوں اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں آج تو ادب سے ہم معروم ہو گئے ہیں. نا آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے رشتے دار کا نام دے رہے ہیں اتنی گستاخی اتنی بے ادبی کہ اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار اگر ہزار بار بشویم تہن بمشک گلاب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 اور وہ مسجد بھی کیا تھی کچی کچی اور کچی ہی تھے حتہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبینا اما عمار يحمل لبنا تائنی لبنا تائنی کہ حضرت امار پن یا ہم لبین تئی حضرت امبار جو تھے وہ دو دو اینٹیں جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں تو آپ نے فرمایا امبار آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ رکھا اور اس کے بعد کہا امبار لیکن بات یہ ہے فیحت تمہیں ایک باغی جماعت ختم یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے ایک طرف دعا بھی نے کہا اسی میں, میں یہ بھی دعا تھی نا ادور اس کی شہادت کی خبر دے رہے کہ اور شہادت کا برتب آؤ کتنا عظیم برتب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 ویسے خیر الحمد یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے ہر مسجد میں ڈوپاک میں بنائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں اور بعض بال مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولوی چھوٹا عمل ہے نا جی اور آسا اتنا رنگین اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا رہے خطبہ ہی اس کو بولے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 صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک آسا تھا پگڑی تھی حلوہ مبارک پسند تھا گوشت کی چوڑیاں پسند تھیں یہ ماشاءاللہ سب کو عدی سے ازبر یاد ہے بما صنت بما متن بما روا بما احوال اسما الرجال یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا پیروں کا بھی ہو جائے گا آئے گا وقت ایک دن انصاف کا تو آنا ہے نا یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے اسی لیے تو خدا کہتے ہیں اب نجالمسلم کل مجرمین کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے ہم نجال النزین امن امن سوالحات کل مفتین اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے امال صالحہ کرنے والے فساد مچانے والے کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے کیا مزے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 سے اندر رونے کی خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے آپ نے اس کو سینے سے بگا لیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا ماں باپ بچے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو بچے روتا روتا ایستا ایسا چپ کرتا ہے تو وہ درخت بھی اسی طرح ایستا ایستا ایسا, ایسا چپ کرتا گیا ہتھا سا کھانا ہتہ کے سکون آ گیا اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی فرا کے رسول اللہ کا یہ اثر ہے ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے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 کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی میں نہاج نت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نظر اسلام کا اصول ہے اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کو انقلاب روس نہیں ہے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 اس کی وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شعر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں تلوار سے فتح ہوتے ہیں ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح تو اب سید آب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹمی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چٹکیوں سی جگہ تھی میدان تھی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 یہ تو منارا نور ہے یہ تو منارا اسلام ہے یہ تو اساث اسلام ہے اور یہ مراکز اسلام ہیں سب سے پہلے حضور میں مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو مقام صفا پر اصحاب صفا جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ با مل جا ٹھکانے کا کوئی سب بھی سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد میں مدرسہ قائم جائے اسی لیے آج تک اہل حق کے جو وبا ہے ان کا وہی تصور ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں۔ اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور وشکاش شریف اور لوگوں کو کافی اناح پڑھا رہے ہیں لیکن یہ کتنے بیچارے کم عقل لوگ ہیں مولوی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 حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدین منورہ کی زندگی میں اوس و خزرت بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے پھر ساد کے سب الحمدللہ اسلام میں آ یہ بہت بڑے قبیلے تھے ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو خزرے والے نے پکارا اپنے قبیلے کو پرانے دور میں تو یہی تھی نا ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا تو وہ دونوں جناب تلواریں میں کے نکل آئے حضور صلی اللہ و جب پتہ چلا حضور حور آپ نے فرمایا بابی کو لیا کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے ہوا انہا منت چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو یہ تو بدبودار نعرے ہوتے کہیں لسانیت کا جھگڑا یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے یہ کون ہے جی بنگلہ سپیکنگ ہے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 سیدنا علی عی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا اب فرمائے اما کرتا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرا بھائی بن جا میں تیرا بھائی بن جاتا تو حضرت علی بڑے خوشی ہونے گا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کچھ سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی